منفی صاحب میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کے مطابق کہ احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کیا اس کو اتنا مطلب ایسے ہی ارینج کیا جائے کہ اتنا بڑا ہو کہ کفن کی صورت میں لا کے رکھ کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں احرام کا کپڑا جو ہے اس کو ویسے ہی پہلے اتنا مقدار کا بنا لیا جائے تاکہ عمرہ یا حج کے دوران زندگی بھر اس کو جب بھی موقع ملے یوز کرتے رہیں اور اس کے بعد میں جب جمع واپسی ہو تب اس کو اپنے کفن کے لیے استعمال کریں تو اس بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں اور دوسری بات یہ کہ کیا کوئی انسان کفن کی نیت سے کپڑا وہاں سے خرید کے اس کو آبے زمزم میں دھو کے پاک صاف کر کے اس کو اپنے لیے رکھ لیں تو ایسا کرنا اور اس, اس،, اس،, اس معاملات سے تھوڑا روشنی ڈالیں جزاک اللہ خیر جی آ... راضل بھائی جتنا چاہے وہ یعنی احرام جو ہے وہ کھلا ڈلہ بنوا سکتا ہے کہ بعد میں وہ اس کے کفن میں کام ہے تو بہت اچھی چیز ہے اور اس کو آب زمزم سی شریف سے بگو کر رکھنا کہ اس کو کفن کے طور پر استعمال کریے اس سے بھی اچھی چیز ہے یہ بہت برکتوں والی چیز ہے بد قسمتی سے ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس دور میں ہر برکت والی چیز کو بدعت کر دیا جاتا ہے ہمارے ایک دوست بیان کر رہے تھے کہ ہمارے ایک عالم دین حج کرنے گئے تو وہ ایک مولوی ساحب تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ عجیب لوگ ہیں آدھے زمزم سے یہاں کسن بھگو کر لے جاتے ہیں بھئی وہ تو سوکھ جاتا ہے جب سوکھ گیا تو اثر گیا تو کیا فائدہ تھا بھائی اس کے بھگونے کا تو یہ نہیں بھگونا چاہیے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو مولانا صاحب نے پوچھا اس سے تقریر کرنے والے سے کہ مولانا صاحب اگر کپڑے پہ پیشاب لگ جائے اور پیشاب خشک ہو جائے تو کیا اس کپڑے میں نماز جائز ہے نہیں اس کپڑے میں تو نماز جائز نہیں جائز ہے کیوں جائز نہیں ہے ابھی پیشاب لگا ہوا ہے ارے پیشاب لگا ہوا ہے تو پھر کیا ہے سوکھ تو گیا ہے کہا نہیں چاہے سوکھ گیا ہے اس کا اثر تو ہے نا اس نے کہا اللہ کے بندے پیشاب کا اثر رہتا ہے زمزم شیخ کا اثر نہیں رہتا عجیب تمہاری لوگوں کی ذہنیت اور ذہن ہے تو اس لیے میرے بھائی چاہے وہ سوکھ جائے وہ آدھے زمزم شیخ بڑی برفوں والا پانی ہے مبارک پانی ہے آ, اس میں اپنے کفن کو بگو کر رکھا جائے اللہ کرے کہ ہم سب کو وہی کفن ملے جو خانے قبضے کے ساتھ مس ہو گیا ہو جو رضا ان کے ساتھ مس ہو گیا ہو اور جو آگے زمزم شریف جس کو مس ہو گیا ہو تو یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت ہی بڑی سعادت اللہ کرے کہ سارے سنیوں کو